یہاں <سلام> سے شفافے وغیرہ حضرات کی جانب سے ایک اور اشکال ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی علی اللہ تعالیٰ کی روایت میں جو آپ نے تعریف کی ہے یہ استعمال لیا کہ اس سے مراد بھی جمع حقیقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے جمع سوری ہے تو اس احتمال کو آپ نے اختیار کیا لیکن حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت منقول ہو کر آ رہی ہے یہ اس اعتماد کی مخالفت کرتی ہے اور اس میں سراحت موجود ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کو موخر کر کے عصر کی نماز میں پڑھا اور مغرب کی نماز کو موخر کر کے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھا اب اس حدیث میں صاف سراحت موجود ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھا تو معلوم ہوا کہ جمع حقیقی کی اجازت ہے محض جمع سوری کی بات نہیں ہے یہ اعتراض کرنے والوں کی جانب سے, وغیرہ کی جانب سے لیکن قالو یہ کیا گیا کے کہ اس حوالے سے جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی جمعے آپ جمعرات اور جب سفر کے سفر رکھتے مغرب عشاء کو کیا کرتے جمع فرماتے اب دیکھیں الى اول وقت العصر کو مخر کرتے اثر کے پہلے وقت تکما بہنا پھر ہم دونوں کے درمیان جمع فرماتے اور کو کٹا پڑتے اور بین حتاشہ شفق مغرب کو موخر کر کے حتیہ جمع تک فرماتے ان نمازوں کو ان مغرب علی شاہ کو حتیہ کہ جب شفق کیا ہو جاتا غائب ہو جاتا تو بالکل صاف صلاحت کے ساتھ یہاں پر کیا ہے کہ دونوں کے وقت میں پڑھا اور مغرب کو کون سے وقت میں پڑھا عشاء کے وقت میں پڑھا تو اب کیا ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ یہ جمع حقیقی کی اجازت ہونی چاہیے جیسا کہ ہمارا مسئلہ کی کیا خالد کی کی نے زہر کو اثر کے وقت میں پڑا زور کو دونوں کو اثر کے وقت میں پڑا جمع کا نہ آپ صلی اللہ علیہ نے جمع فرمایا وہ پکانت ان کی مخالفت میں جو دلیل ہے مکالا والوں کی جانب سے یہاں پر مکالا احناس وغیرہ ٹھیک ہے احناس وغیرہ حراست کی طرف سے اس حدیث کا جواب حضرت آنند کی جو روایت ہے یہ والی اس میں تو صاف صورتا ہے کہ زہر کو اثر میں پڑا کو اشانے پڑا اب اس حدیث کا جواب کیا ہے تین جواب دیے ہیں اور پھر بطور طاہد کی ایک روایت کو بھی پیش کیا ہے امی عائشہ کے روی اللہ تعالیٰ نے تین جواب یہ دیے ہیں سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ اگر یہ حدیث جیسے ہے اس کو اسی حال پر رکھ دیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس حدیث سے زیادہ بہتر اور زیادہ اولا ہے ابن جابر کی روایت جو پہلے آپ کے سامنے گزر چکی ہے ٹھیک ہے نا ابن جابر کی روایت کے جس میں صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس وقت تک یہاں تا تک کہ آخر شفق، یہ شفق اب غروب ہونے والا تھا اس وقت کیا کیا آپ نے پڑاؤ دارا آپ اترے اور اس وقت آپ نے کیا, کیا؟ مغرب کو کیا کیا جمع فرمایا اور آگے فرمایا کا نافے کے واقعے سے تو وہ روایت کیا ہوگی زیادہ رازی اور زیادہ اولہ ہوگی کیوں حضرت انس کے مقابلے میں رد انس والی روایت کے مقابلے میں اس لیے کہ وہ وہ روایت ہے نصوص کے بالکل عین مطابق ہے جبکہ حضرت انس کی جو روایت ہے یہ نصوص قطعیہ کے خلاف آ رہی ہے اس لیے تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے کتاب اور مقبوضہ ایمانداروں پر جو نماز پور کی اس کے لیے وقت مقرر ہے تو نصوص قطع کہ کون کون سے نمازوں کے لیے کون کون سے اوقات آپ کریں گے بابر مواقع پر کے آ چکے ہیں ابھی تازہ تازہ تو جب نمازوں کے اوقات متعین ہیں تو اب اگر حضرت انس کی روایت کو اختیار کر لیا جائے کہ زور کو اثرنا پڑا مغرب کو اشارہ پڑا تو پھر تو وہ نصوص کا کوئی معنی ہی نہیں رہے گا لہٰذا ان کا کی بنیاد پر حضرت انس کی روایت سے زیادہ بہتر ہوگا کہ کون سی روایت کو اختیار کیا جائے جابر بن روایت کو اختیار کیا جائے کہ جسم جمع سوری ہے تو یہ جواب ہے ایک دوسرا جواب کہ یہ جو شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک کے ابن شہاب زہری ابن شہاب جو شاگرد ہیں ان کا وطیرہ اور ان کی عادت یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی حدیث کے الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں اپنے الفاظ کے ساتھ حدیث کے الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں اپنے الفاظ میں اور اس کو حدیث کے ساتھ پھر ان کے شگر ایسے میں لا لیتے ہیں گوئے پھر پتہ نہیں چلتا سننے والے کو دیکھنے والے کو کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا کسی رازی کا اضافہ ہے پھر تمیز نہیں ہوتی تو یہ جو اضافہ ہے ابن تخابی اور ابن امام خاوی میں فرما رہے ہیں باقی بھی کہ وہ ایسا اضافہ کرتے ہیں حدیث میں یعنی وضاحت فرماتے ہیں حدیث کے اس کے بعد لیکن پھر تمیز نہیں ہو پاتی تو یہ جو آگے جو اضافہ ہے آپ کو میں روایت کے اندر بھی پڑھ کر بتاؤں گا کہ باقی ہے کہ یقیناً وضاحت ہے کہ یہ ولی جو یہاں تک بات تو صحیح حدیث میں کہ آپ نے زور اور اصل کو جمع فرمایا کرتے تھے جب دن کا سفر کرتے تھے رات کا سفر کرتے تھے تو مغرب کو جمع فرمایا کرتے تھے لیکن مزید جو اضافہ آ رہا ہے کہ زور کو وخر کرتے یہاں تک کرنے پڑتے اور مغرب کو مقرر کرتے یہاں تک کہ شاہ کے وقت میں پڑتے یہ جو اضافہ ہے یہ ابن شہاب زہری کی جانب سے ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گی اس لیے یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے پہلا جواب آپ کے سامنے آ چکا دوسرا جواب کیا ہے یہ جو اضافہ ہے کہ زہر قصر کے وقت میں پڑھا اور مغرب و شاہ کا وقت میں پڑا یہ اضافہ ہے ابن شہاب زہری کا ہے ٹھیک ہے جی دو تیسرا جواب یہ ہے عام بیچ میں بھی یہ والا ہے کہ یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ کہ مطلب گزشتہ کے کے قریب قریب کے کے جو جو کئی بار آپ یہ جو, جو آپ سمجھے آ رہے ہیں یہ والے اہتمام تو کیا مطلب ہوگا خلاف وقت میں کیا مطلب ہوگا وقت مطلب ہوگا؟ کہ اثر کا جو ابل وقت ہے اس کے قریب قریب جا کر کیا چل رہا ظہر کو پڑھا اور اسی طریقے سے عشاء کا قریب قریب جا کر کیا کیا مغرب کو پڑھا یہ تین کیا ہے جواب دیں اور اس پر بطور تعید کے حضرت عاشر علی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی پیش کی ہے کہ وہ بھی حضرت حضرت اعشر علی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے وہ بھی حضرت عدم کی روایت کو کیا کرتی ہے مخالفت کرتی ہے حضرت کی امیجان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے سفر کے اندر کوئی قدم الحاثر زہر کو مخر کرتے اور اثر کو مقدم کرتے کیا مطلب کہ زہر کو آخری وقت میں جا کر پڑھتے اور اثر کو مقدم کر کے پہلے وقت میں پڑھتے ایسے ہی وقت وہ اور کو یہ قدم اور اشارہ اور مغرب کو مختلف اور اشارہ کو کیا کرتے مقدم کرتے تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے کہ یہ کیا ہے جمع سوئی ہے جمع حقیقی نہیں ہے دیکھیں میرا عبارت میں جمع سفر جمع اب دیکھیں یہاں تک یہ پتا چلتا ہے, کہ واقعی حدیث پوری ہو چکی ہے اب جو آگے یہ ہے کہ وقت یہاں تک یہی واشہ دیکھنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ وضاحت ہے یہ کس کی وضاحت ہے جب جو شاگرد بھائی کے الفاظ ہو چکے تو اس کی مخالفت میں جو دلیل ہے مقالہ اولا والوں کی جانب سے یعنی احناس وغیرہ کی جانب سے وہ دلیل کیا ہے تو تین جواب ہے نمبر ہے یہ حدیث احتمال رکھتی ہے اس کا جو ہم نے ذکر کیا کس کے احتمال رکھتی ہے نصب کا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ولی حدیث جو انس بن مالک کے روایت ہے اس سے زیادہ اولا ہے یہ پہلا جواب ہے اس اتنے سے مختصر ہے ٹکڑے میں اس سے زیادہ بہتر حضرت جابر ابن جابر, جابر کی روایت کے جو نصوص قطعیہ کے حین مطابق ہیں ٹھیک ہے, ہے؟ جبکہ یہ جو روایت حضرت بن قطعیہ کے خلاف ہے لہٰذا اس کو چھوڑ کر ہم کیا کریں گے ابن جابر کی روایت کو لے لیں گے ایک دوسرا دوسرا جواب وقد یاقد یا صفت الجم کلام ظہری کہتے ہیں کہ یہ بھی کون صفت الجما یہ جو جمع کی جو صفت بیان کی ہے کہ آپ جمع کیسے فرمایا آپ نے زہر کو موفر کر کے عصر میں جا کر پڑھا مغرب کو عشاء میں جا کر پڑا یہ جو صفت بیان کی ہے صفت الجمع من کلام یہ ابن شہاب زہری زہری ان کا یعنی وہ ہے ابن شہاب جو یہ ان کا الفاظ من کلام ظہری یہ حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے نہیں کدنا اس لیے کہ قد جبنی شعب زوری ایسے ہی کیا کرتے تھے یسر الحدیث کلامی وہیسا ملا رہے تھے حدیث کے ساتھ اپنے کلام کو حد تم کپل حدیث یہاں تک ہو جاتا ہے اندار کپل حدیث کے یہ الفاظ کیا ہیں حدیث کیا. یہ ابن شاہد زوری کر دیا یہ کبھی کبھی حدیث کے ساتھ الفاظ ایسے اپنا کلام ایسے متصل کر دیتے ہیں یہاں پر بھی یہ جو کلام اول وقت اور یہ بھی احتمال ہے کہ اب اگر یہ والا معنی جس کی طرف ہم نے پھیلا یعنی تین ایسے مار ذکر کیے ہیں وہ ما بو صلی اللہ کے وقت لاترے کہ جن سے یہ بالب حگز نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے وقت میں جا کر دور کو پڑھا حدیث اس شخص کے ندیش میں کوئی دلیل نہیں ہوگی یا خوب یہ کہتا ہے کہ اللہ وفی والا فی وقت لاترے کہ آپ نے نماز کو کب پڑھا ہے لاترے اور اگر اس حدیث کو اپنی اصل پر باقی رکھا جائے جیسے کہ, حدیث ہے کہ آپ نے زہر کی نماز پوکھر کے وقت میں جا کر پڑا تو پتا نہ ہوا ہوبو گئی نہما پھر ان دونوں کے درمیان گویا جو جمع کرنا ہے قائم اس صورت میں پھر ہم کیا کریں گے تو اس حدیث کو پھر ہم چھوڑ دیں گے اور اس کی مخالفت کا اس کی کی ہے اس میں مخالفت کرتی ہیں یعنی ان کی روایت میں پتہ چلتا ہے کیسے ابھی ابن عمران عن وغيره عن زياد الموصلي عن ابي ابيرا عن ابيرا عن اش رضي الله تعالى قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وقر النور امی جہاں فرماتی ہے کہ آپ فخر میں کیا کرتے تھے زور کو مغر کرتے اور کو مخدم کرتے. تو آخر مغرب, وہی آخر مغرب کو को کرتے اور में کرتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ زور کو آخری پڑھتے تھے کو پہلے مغرب کو, آخری وقت میں کو پہلے وقت میں. یہ بھی روایت کی امی جان کی مخاطب کر رہی ہے لہٰذا خلاصہ کلام یہ کہ جمع سے مرادہ ही है جمع حقیقی नहीं है यहां تک اعتراضات جوابات और پہلے حضرات جو شفافے وغیرہ ہیں ان کے دلائل سب کچھ ذکر ہو گیا یہاں پر اب باقی ہیں صرف اور صرف اخناب کے دلائل تم محاذ یہاں سے آگے پھر کیا ہے اخناب کے دلائل ٹھیک ہے کی نہیں؟ چلو